رحم الحمۃ اللہ و رحمۃ الحمد اللہ محمد محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گروپ باقی تمام سامعین برادر خارن سب کچھ سلامات کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے در نمبر دو سو تراسی ابلیغ پانچ دو تراسی شروع سے ابھی تک کے دروس کا نمبر شمار ہے اور پانچ جو ہے نماز تحجد کے بارے میں پانچ درس ہے اور یہ انشاءاللہ نماز تحجد کے بارے میں یہ پانچ درسوں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا ان تو آج جو ہے اس دو سو تراسی ابلی پانچ تحجر کے درس نمبر پانچ میں ست ست تحجد کے جو ہے نماز کے مکمل اختتام کے بعد ہاں جی آپ نے وہ قل والا دعابی پڑھ لیا رب عین اللہ ذکر وہ شکریہ دعا بھی پڑھنے کے بعد پھر اسجد و شزہ شکری قربۃ اللہ کے خر جو ہے آپ شزے میں جائیں گے سزے میں جا کر جو تہذیب مبارک یا ربی یا ربی یہ اس مبارک سو مرتبہ پڑھیں گے تو اس سلسلے میں آج سے طالبات ہیں تو تاثک جو ہے عنوان دس نمبر پانچ تاجد کا عالمی پر جو ہے اور دو سو تراسی ابلک پانچ میں تاجر کا سجۂ شکر اس سنوائی تھی تو شرمِ فرماتے ہیں تاجر کی نماز تسبیحات ہاں جسفان اللہ عبہ دی اللہ علیہ اس کے بعد دس دفعہ تاجر ختم ہونے کے بعد ہاں جی شریف پڑھنے کا حکم ہوا پھر جو ہے عالم شریف پڑھنے کا پھر وہ دعا رب عین اللہ جاج و کل جو دعا پڑھا تھا وہ ان کا اشارہ ہے تاجر کی نماز تسبیہات اور دعا وغیرہ سے فراغت پاکر پھر سہجۂ شکل میں جا کر پھر انتخاب ہو گیا پھر سہجۂ شکل میں جائیں گے سرجۂ شکل میں جا کر سو مرتبہ یا ربی اے میرے رب اے میرے رب پڑھیں رب کا معنی ہے آپ کو اس سے پہلے بتایا رب کے کئی معنی ہے رب کے معنی مالک کے معنی میں بھی ہے آقرا کے معنی میں بھی ہے پالنے والے کے معنی میں بھی ہے تربیت کرنے والے کے معنی میں بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سب کچھ ہے اللہ ہمارا رب ہے پلنے والا بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے ہمارا آقا بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے ہاں جی ہمارا تربیت کرنے والا بھی ہے ہمارا پالنے والا سب کچھ اللہ ہی کے ذات ہے لہٰذا رب کے والے میں اہل لغت نے جتنے بھی معنی ذکر کیا ہے وہ تمام معنی اللہ تعالیٰ میں ہاں جی بطور کامل پایا جاتا ہے بطور آتم پایا جاتا ہے اس لیے یا رب کہہ کر ان معنی میں سے جو بھی ارادہ کریں گے یا یہ سب معنی ایک ساتھ ارادہ کریں تو بھی صحیح ہے کیونکہ اللہ جو ہے میں رب کے تمام معنی بطور کامل پایا جاتا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے رب یعنی میرے پالنے والے یہ یارفِ ندا ایک ربی باپ پر جو زیر آتے ہیں نا یس میں ربی یا ساتھ آتا ہے اس کا ہاضم کر لیتے ہیں شارٹ کر کے پھر باپر زیر پڑتے ہیں یا عربی کہ جہاں بھی عربی سمانے اے میرے رب کے معنی میں ہیں اے میرے رب ہاں خود نسبت دیکھیں تو جو ہے اے میرے رب یہ دعا یہ تجویز سو مرتبہ شہز و شکر میں پڑھیں اس سلسلے میں بندہ آخر کچھ توجہ داروں دینا چاہتا ہوں توجہ کلو ایسے شہزۂ شکر کی نیت ہے اسد دعوت میں اس شدر کی نیت نہیں ہے میں یہاں پر آپ کو لوں جب آپ نے جو ہے وہ دعا بھی کل والا دعا بھی پڑھ لیا رب عین اللہ ذکر شکریہ اس دعا کے اختتام کے بعد پھر اسجد و میں شردا کرتا ہوں شکر شردہ قربۃ اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ قرب حاصل کرنے کے لیے یہ نیت کر کے پھر سرجے میں چلا جائیں اور یہ سرجے میں چلا جائیں اور پھر جو ہے تجمتی میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سجدہ شکر بجا لاتا یا لاتی ہوں پھر جو ہے آپ سدے میں چلا جائیں پھر جب جو ہیں پھر جب شکر میں سو مرتبہ عربی پڑھنے کے بعد ہاں جی سو مرتبہ جب عربی پڑھ لے سہدر میں جا کے پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور خوب تضار وزاری کے ساتھ دعا مانگیں آپ اپنی جو بھی جنیوی حاجت ہے گناہوں کے باشش کے لیے آخر اولاد کے مسئلہ اولاد کے لیے مال کا مسئلہ مال کے لئے نوکری کے مسئلہ اس کے لئے ریلی کاروبار میں برکت کے لیے اس کے لئے آپ کسی بھی نیک عمل کے لیے اس اسم یا عرب کے بعد اللہ سے اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں تو وہیں شہزے ہی کے اندر آپ نے سو مرتبہ یا عربی پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کمال عاجزی کے ساتھ تجر و کے ساتھ جو اللہ سے خوب دعا مانگی کیونکہ اس عصمِ اعظم یعنی یاربی جو ہے تعریباً اکثر قرآن دواؤں کے ابتدا میں آئی ہے باقی اکثر دواؤں کے شروع میں یہ یا رب بھی آیا ہے اور وہ قرآن ذاربَََََََََََ انسار دعا انبیاء علیہ السلام نے كی ہوئی دعائیں ہیں زیادہ تر کچھ مومن کی طرف سے ہیں ہر دور كے امبیا كے آبی سمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ورنہ زیادہ تر دعائیں انبیاء علیہ السلام كی زبان سے كی ہوئی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے سب کے دعاؤں کے شروع میں رب بھی ہے لفظ رب استعمال ہوا ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رب کی بہت ہی بڑی فضلات ہیں جنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے شروع میں ربنا ظلمنا انفسنا لنا وَ لنا النا وَطرمن من الخاثرن ربنا نع ہمارے پروردگار پر ظلمن الفسنہ ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا وََ اللّلماف لنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کر تو وََ المطاف لنا اگر تو المنِ نہ بخش وطر ہمن برحم نہ کریں لان کن نہ من الخاص تو ہم ضرور گھاٹے میں پڑھنے والوں ہو جائیں گے تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے رب بنا کہہ کر اپنی کوتاہی کا اخراج کرنے کے بعد اللہ سے گناہوں کی باشش انتخل اللہ بتاؤں اور رحم کی اپیل کر رہے ہیں تو کہ رب رب بنا کہہ کر اللہ سے آپ گناہوں کی باشش کی بھی دعا کر سکتے ہیں رحم کی بھی درخواست کر سکتے چنانچہ چنان کے آدم کی دعا میں آیا پھر حضرت علیہ السلام کی کئی دعا میں سے ایک دعا کو دیکھ رہا ہوں اب ہمتیں رب بھی اے رب بھی ان معلوب الفن انی مغلوب الفن اے میرے رب جو ہے بے شک میں مغلوب ہوں میں شکست خوردہ ہوں فن تو میری مدد فرما تو اس میں دشمن کے مقابلے میں مدد بھی لفظ رب کے ذریعے سے مارے اللہ کو ربی بھی کہہ کر پگا رہے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں تو کہ لفظ رب کے ذریعے سے اللہ سے لفظ رب لفظ ربی کہہ کر اللہ سے ہاں جی دشمن کے مقابلے میں مدد بھی مانتے ہیں امبیا تو اس رب کے ربض رب وسیلہ قرار پاتا ہے اللہ کی نصرت شامل حال ہونے کا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ابتداء میں بھی آیا ہے آپ کی بھی کئی دعاؤں میں سے ایک مشہور دعا ہے کہ م. رب اخ لی ولی والد یا ولیمن الصاحب اے ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اے میرے رب اے میرے پرور نگار اے مجھے بحث دے ولی یا میرے والدین کو بحث دے ولیل مومن اور تمام مومن مات عورتوں کو واضح یوم یقوما اس دن جس جی دن قیمت برپا ہوگا قیمت کا حساب کھڑا ہوگا تو اس میں آتے رویم علیہ السلام نے خود کے لیے اپنے والدین کے لیے تمام ممنون کی گناہوں کی مفرت کے لیے دعا کی لفظ رب بھی اس کی شرم بھی رب بھی ہے اس نے حضرت نوع کی دوسری دعا میں بھی ہے آپ کو فار کے نابودے کے لیے دعا کریں رب لا تزل اللع عرض من القاف یارہ رب میرے اللہ مت چور اس زمین پر کافروں میں سے ایک گھر بھی تو اس میں جو ہے دشمن کی نابودی کے لیے لفظ رب کو قرار دیتے ہیں اس کے ذریعے سے دشمن کی نابودی کا دعا کرتے ہیں حتم الشا علیہ السلام کی دعا میں سینہ کھولنے کے اللہ سے دعا کریں رب شرحِ لی صدر ویس الّلِمل ثانی اخاق علی اے اللہ رب میرے پرمندگہ اشرحلِ صدری کھول دے میرے سینے کو یس اللہ اور آسان کر دے میرے کام کو والدہ تم اور کھول دے میرے زبان کی گراہ کو مل لے ثانی خود عہدہ گراہ مل دے میرے زبان کی یہ اخقالی تاکہ یہ لوگ میرے بات سمجھ سکیں تو اس دعا میں شرِ صدر کے لیے زبان کے عہدہ کھولنے کے لیے یہ دعا دینی یہ دعا اپرو میں رکھو نبی شرآل صدر وسی اللہ ثانی یہ جو بولتا ہم پر جو کم بولتا ہے یا بولنے میں اس کی زبان اٹکتا ہے اس بچے کو جو ہے تھوڑا سا عمر آنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا حکم کریں یہ دعا اس کو سکھائیں اور وہ یہ دعا پڑھتے نہیں تو اس کی زبان کی لغت میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ جیسے کہ آطم عرشا نے یہ دعا کیا اور پھر خادم کی زبان میں تھوڑی سی لغت تھی ہاں جی اس وجہ سے کیونکہ وہ فرون نے آپ کی آزمائش کے لیے چنگاری ایک طبق میں چنگاری جو میں بالکل کولے کو جلا کی چنگاریاں لے کے آیا تھا دوسرے میں سونا لے کے آیا یا کوئی موتی تو آپ نے جو کیوں بچے ہیں اور اس کو پتہ نہیں چلے ہاں تو آپ نے اس آگ کے جو ہے انگارے کو اٹھا کے منہ میں ڈال دیا اس سے آپ کے زبان جلا تھا تو آپ نے یہ دعا کیا تو اس میں اش نہ کھلنے کے لیے آموں کے آسانی کے لیے زبان کی گراہ کھولنے کے لیے لفظ رب سے اس دعا کے لیے بھی ربض رب شروع میں ذکر کیا ہے جیسے حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا میں رب حب الملد ال کا ضروری طے وا رب حبل اللہ عطا کر مل اپنے پاس سے ایک پاک و طیب اولاد اولاد طلب کرنے کے لیے شرم اللہ افز رب پہ استعمال کیا رب آیا ہے حضرت ابراہیم کی ایک اور دعا میں حرمت رب حب البنِ سوالین یہ میرا رب مجھے عطا ہے حرم ص اولاد میں سے حضمۃ ابلاََ صع اولاد کی دعا کیا اور اسی دعا کے فرن اللہ نے حضر آپ کو حضرت اسماعیل کی مشورہ دیا ہے حضرت صاحب علیہ السلام کی دعا میں ہی اللہ سے معاہدہ نازل کرنے کی دعا کریں ربنا انزل علینا معیدت من السماعی تکون لنا عید لیاول و آخرین ویاعت منکو انتخیر وازقین یا اللہ ربنا انزل علینا نازل کلے ہم پر معیدت ایک دسترخان جس میں کھانا ہو من اس سے منعائد سے تقدر کی ہو جائے تکون لنا عیدن ہماری عید لی لیاولین ہماری اولین ہے ابھی موجہ جو لوگ ہیں ہمارے جو ہے موجہ لوگوں کے لئے وآخرین ہماری بعد میں آنے والوں کے لئے بھی خوشی کا بسائے سبب بنے۔ واعد تمین کا اور یہ تیری نشانی بھی بن جائے وہ خیر رازگین اور تو بہترین دینے والا ہے تو اس دعا کے شروع میں بھی حتیثہ کے دعا شرم لفظ رب بنا ہے رب ہے حتی یوسف علیہ السلام کی دعا کے شروع میں بھی ہے رب قد قطع آتے تن من الملکی واللم تن طبیل الحادث فاطر اسلم آباد و طلفِ دنیا والنسم والن بسال رب ہے میرا ادلہ قات آتے تنمین الملک بے شاید تو نے ملے بہت بڑی سلطنت عطا کے واللم تن مجھے تعبیر تعلیم دی من طبیل الحادث خوابوں کی تعبیر کا اور باتوں میں حقیقت کو بیان کرنے کا فاطر اسلم تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے انت ولی تو ہی میرا دوست میرے سرپرست ہے ہی دنیا والا دنیا حرت دونوں میں توفن یا اللہ مجمسلمان کی موت دے نے بھی سالین اور مجھے سالین کے ساتھ مشہور فرماؤں کے ساتھ ملحق کر دے تو آپ کی دعا میں بھی ہاں جی اللہ تعالیٰ سے راپس دعا کی شروع میں بھی لفظ رب ہی آتے یوسف علیہ السلام کی دعا کی شروع میں بھی اسی طرح حضرت دسواں آیت جو ہے دعا ہے حضرت محمد مصع صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اللّہ جو ہے خود یوں دعا فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود جو ہے یوں دعا فرمانے کا دعا فرمانے کا حکم دیتا ہے رسول اللہ کو حق وقول اے میرے ربیب آپ کے دو رب اے میرے اللہ مر علم اضافہ فرما اللہ خود تو کو حکم دینے لفظ آپ کی دعا کی فرم لفظ رب ہو رب بھی کہہ کر آپ دعا کے ضد علم اے اللہ مر علم اضافہ تو آپ دعا کر دیتے رب اے میرا اللہ میں علم اضافہ فرما یہ دعا جو ہے علم اضافہ کے لیے علم وسعت پیدا کرنے کے لیے بہت جامع دعا جو اللہ نے خود اپنے پیارے نبی کو سکھایا ہاں جی تو اسی طرح قرآن پاک میں اکثر کے کی دعا میں جو ہیں یہ اس میں اعظم یعنی یا رب بھی آیا ہے ہاں قرآن کی اطمین دس ہے آپ کو دعا نقل کیا اور بھی بہت سے دعائیں سب میں یہی آئے ایک دو جگہوں پر علامہ ہیں سب کے شرمے رب بھی ربنا بنا رب کا ہاں جی اس کے الفاظ ہیں لفظ رب ہے اور یہ مشکورہ تمام دعائیں جو ہیں جو میں ناپذیر کیا اور ناموں کے ساتھ بھی امبیائی کرام علیہ السلام کے دعا ہے تو انبیاء علیہ السلام جو ہے یہ بات ہمیں ماننا پڑے گا بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس مقدس اسم عظم کے ذریعے پکاریں ہاں جی تو دعا جل قبول ہوتی انبیاء شیر کو جانتے ہیں اللہ کو میں کس نام سے پکاروں تو اللہ جل میری دعا کو قبول کرے گا اور کون سی اسم میں جامعیت ہے ہاں جی جس کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں تو اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ لفظ عرب کے اندر سب سے بہت سی جامعیت ہے دعاؤں کے قول بیت میں اس دے رب دب کا بہت بڑا تاثیر ہے تو آپ ان دعاؤں کے جو ہے مضمون پر میں آپ کو تھوڑا تجمہ بھی کر کے آئیے مضمون پر غور کریں تو انبیاء علیہ السلام نے اس اسم اعظم یعنی ربی کے بعد اللہ سے ہر چیز مانگے ہیں ہاں جی اللہ سے گناہوں کی بھی معافرت رحم کی درخواست دشمن پر غلبہ دشمنوں کی نابودی اولاد طیب و صالح علم رحمت حق ہاں اور آسمان سے مادہ وغیرہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا ابھی علیہ و نے اپنے ان دعاؤں میں لہذا ہم اس نجے پر پہنچتے ہیں کیونکہ صبح کے سنت کے بعد سیدے شکر میں جا کر یا عربی یا جو ہے ہاں جی ساری تحجد کے جو ہے سنت نے تاجر کے سیدے شکر میں جا کر یا عربی یا سو دفعہ پڑھنے کے جو حکم دیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو وہ تحجد کا وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہے پھر یاربی جو تمام انبیاء علیہ السلام نے طارب اکثر علیہ السلام کی دعاؤں کی میں یا دوسری دعاؤں کی میں لفظ یا رب آیا ہے تو اس بات کی واضح سود ہے اس قسم کے ذریعے سے اللہ سے حسن جواب دفعہ اس مبارک سے اللہ کو یا رب کر کب پہ کر کہہ کر پکارنے کے بعد اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگے اللہ جو ہے مانگے اور اللہ قابو نہ کرے یہ ناممکن ہے اللہ ضرور قابل فرماتا ہے حسن ایک دو تعاج کے بعد دعائیں قبول ہوتے ہے پھر اس اسم یا رب جو سب سے جامع ترین اللہ کے آسماؤ میں سے ایک اسم ہے ہاں جی اس کے ذریعے سے پکاریں گے جس طرح تمام امبیانی ایک اپنی دعاؤں کی شرمین لیا رب ذکر فرما اللہ نے سب کے دعائیں قبول فرمایا تو آپ اور میری دعا بھی اس اسم کے ذریعے سے جب اس کو سودا پانی کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ضرور قبول فرمائے گا لہذا جو ہیں آپ بھی جو ہے یعنی ہم بے نماز تعاجد کے ساز شکر میں یا عربی ہاں جی سو مرتبہ پڑھنے کے بعد جو بھی حاجت طلب کریں گے انشاءاللہ اللہ جو ہے قبول ہوگا ہاں جی بس جو ہیں بس یقین کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے یقین کے ساتھ مانگنے کی اس مبارک اس کے ساتھ اللہ کو سو مرتبہ پکارنے کے بعد یقین کے ساتھ اللہ سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے بیمار کی شفا کے لئے رجب میں برکت کے لئے اولاد صالح کے لے ہاں جی کاروبار میں برکت کے لیے نوکری کے لیے جو بھی آپ کی پریشانی ہیں تاجر کی نماز کے بعد ایک تو اس وقت دعائیں قبول ہوتے ہیں پھر جہزۂ شکر میں جا کر سجدے میں زیادہ تر دعائیں قبول ہوتے ہیں پھر اس میں معیارب جو تمام انبیاء علیہ السلام نے طارباً طارباً طارب تمام انبیاء کے دعاؤں کے شرم یارب آیا ہے ہاں جی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعاؤں کے قبول میں اسم اعظم کا بہت بڑا داخل ہے لہٰذا ہمیں پوری خلوص کے ساتھ پوری آجزی کے ساتھ اب اس دعا اس اسم اعظم کے بعد اللہ تعالی سے اس کو سودا پڑنے والا تاجد کے وقت اللہ سے دعا کریں تو اللہ ضرور ہماری دعائیں قبول کریں گے بس خلوص کی ضرورت اس لیے اللہ اقبال شاعر مشین کیا خوب کرما اللہ کی طرف سے ہم تو مائل بے کرم کوئی سائل ہی نہیں راہ دیکھلاؤں کسے راہ ر منزل نہیں نہیں اللہ تو کہہ ہیں, اللہ رما رہے ہیں. ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں سچائی کے ساتھ ہاں جی راہ دکھلاؤں کسے راستہ کس ہے, کو دکھاؤں راہ رو منزل نہیں, نہیں راستے میں کوئی چلنے والا ہی نہیں راستے میں چلنے والا اس کا راستہ گم ہوگا ہم سے جی راستے کے جو ہے ہدایت کی رہنمائی کریں تو ہم دکھائیں گے کوئی راستے پر چلنے والا نہیں ہے دعا کرنے والا بھی نہیں ہے. تو ہم کس کی خبر کریں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوصِ دل سے دعا کر دعا کرتے رہنے کی توفیق ہوں اور اس اس میں اعظم سے استفادہ کریں اپنی دعاؤں کی قبولیت کریں اللہ ہم سب کو جو ہے اس پاک مسئلہ کے نورانی تعلیمات سے اللہ کرم صاحب امیر کامانی دعاؤں سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق ادا کریں اسلام اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیع ادا ہو